وشہد اللہ علاح عل اللہ شری کلا وشہد مدن ابدور سو یا الا وانتم مسلمون يا الناس من نفس خلک وخلق میل زہاں و بت میل مری ونساء واتقوا سار و تکلدیت به والارحام نل ریب یا دین آ ملاح کلسل آ ملک ویف کم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 و شرل اموری محدس محد ستی وکل بدا تین زولا وکولالا ایمان علی ملا امان تہولا دین لا ايمان لا علم لنا إلا ما سوری ویسی امری وانی اعظ میں یادی نامو خدو خد روم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبا قال قد أنعم الله علی اذ لم أكم معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن قَالَم تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ نُؤْتِيهِ أجرًا نُؤْتِيهِ أجرًا پچھلے خطبے بھی سورہ نساء کی یہی آیات تلاوت کی گئی تھی اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ یہ آیات اللہ رب العزت نے کن حالات میں نازل فرمائی اور اس ضمن میں مسلمانوں کو ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے جو ہدایت ہے اس کو بھی عرض کیا گیا آج کے جمعے میں انشاءاللہ اللہ ان آیتوں میں سے جو چوتھی آیت ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے اس آیت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللہ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ دنیا بل اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ نے اپنی راہ میں لڑنے والے کا نتیجہ بیان کیا ہے سو so پہلے اللہ نے یہ فرمایا آیا، آیا. کہ اللہ کی راہ میں میدانوں میں آ کر وہی ایمان والے لڑ سکتے ہیں جو آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا کو بالکل بیچ اور فروخت کر چکے ہیں معنیٰ مفہوم یہ ہے کہ دنیا کا بندہ دنیا کے مفاد سامنے رکھنے والا دنیا سے پیار اور محبت کرنے والا دنیا کے جینے کو ترجیح دینے والا دنیا کی دکان کاروبار فیکٹری نوکری رشتہ ترقی کرسی صدارت وزارت یہ وہ ڈگریاں فلاں فلاں فلاں فرمائے یہ اس کا یہ کام ہی نہیں کہ اللہ کی راہ میں آ کے لڑ سکے اللہ کی راہ میں لڑنا بس اسی کا کام ہے جو اپنے سارے مفادات اور یہ سارے پیار ایک اللہ کی خوشنودی ملکن کے ملکن لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے قربان کر دے, <تصفح> دے آپ ذرا غور کریں قرآن مدی چونکہ جب, ملکن جب ملکن نازل ملکن ہوا ہے صرف اسی وقت ملکن کے ملکن لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے تھوڑی سی ساتھی توجہ فرمائیں تو آج کے حالات کو اس آیت پر پیش کریں تو دیکھ لیں کہ کیا بالکل یہ آیت جو حقیقت ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے وہ آج ہمارے سامنے نہیں جنہوں نے اپنے دنیا میں محل بنائے دنیا میں کوٹیاں بنائیں بینکوں میں اپنا سرمایہ جمع کروایا دوسرے ملکوں میں جا کے بڑے بڑے محل تعمیر کیے وہ بھی ان کو بھی یعنی حکمران ہیں اور پھر اسی طرح سے مالدار ہیں یا ہمارے جیسے غریب غرابا سب کی یہی حالت ہے اپنے اپنے حساب میں سب دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں لڑنے کو کسی کا جی چاہتا ورنہ جو آج حالات ہیں ان حالات میں بھی کوئی مسلمان پیچھے رہ سکتا تھا تو اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمان رہے نہیں دنیا نے ہمیں اتنا اپنے اندر مگن کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے بس نام اسلام اور مسلمان کا پتہ ہے باقی پتہ نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے اور اسلام کے تقاضے کیا ہیں ایمان ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے چاہتا کیا ہے یہ کوئی بات ہی نہیں سو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کے طلبگار ان کا کام ہی نہیں ان کا یہ راستہ ہی نہیں ہے یہ تو راستہ ان کا ہے جو آخرت کے طلبگار ہیں جو محاذ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں مال جاتا ہے جائے اولاد جاتی ہے جائے گھر بار وطن جائیداد سب کچھ نوکریاں چھوٹتی ہیں چھوٹ جائے حتیٰ کہ جان بھی جاتی ہے چلی جائے پر اللہ کا دین میرے سے نہ جائے تاکہ میری آخرت بن جائے میں اللہ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جاؤں فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے ان حالات کا نقشہ پیش کیا کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں وسائل سارے ان کے پاس ہوں گے مگر کافر دشمن ان کو ہر طرف سے نوچیں گے کھائیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں یوں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کے کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے فرمایا نہیں انتم تم دن کثیر تم تو اس دور میں بہت ہی زیادہ ہو گے تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی وسائل تمہارے بہت زیادہ ہوں گے تو اللہ کے نبی پھر وجہ کیا ہے فرمایا وہن کی بیماری تمہارے اندر, مسلمانوں کے اندر آ جائے گی جو بیماری اندر ہی اندر سے مسلمانوں کو کھا جائے گی لڑنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے اللہ کے نبی وہ وہن کیا ہوتا ہے وہ بیماری کیا فرمایا خب دنیا الموت دنیا کی محبت دنیا کی چاہت دنیا کی طلب دنیا کا جینا دنیا کی رونقیں دنیا کا ٹھاٹھ دنیا کی ڈگریاں یہ کر لو وہ کر لو رات دن ترقی ترقی ترقی حب دنیا وکراہیت الموت اور مرنے سے بھاگنا کون سے مرنے سے بھاگنا میدانوں میں آ کر دشمن کے مقابلے میں میدانوں میں کھڑے ہو کے لڑنا اور موت شہادت کی موت اس سے بھاگنا اس سے نفرت کرنا اس کام کے لیے آج دیکھ لو جتنے ملک ہیں مسلمانوں کے فوجیں ہی ہیں نا اس کام کے لیے یہ فوجیں کس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ وقت آئے دفاع ہو لڑے لیکن آج جتنی مسلمانوں کی فوجیں لڑائی سے بھاگ رہی ہیں اتنی کوئی دوسری دیکھو کافر کس طرح لڑ رہے ہیں کافر اپنے ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آ کے لڑ رہے کس طرح سے لڑ رہے ہیں مگر مسلمان اپنے ہی ملک میں لڑنے کے لیے تیار سب سے زیادہ خرچہ فوجوں پر ہی ہو رہا ہے سب سے زیادہ خرچہ بوجھ بنی ہے ملکوں پر اگرچہ وقتی طور پر پڑھ کر غصہ تو بڑا آیا کہ کہاں تک یہ پہنچ گئے جرنیل ہمارے کہاں تک پہنچ گئے کہ اپنے آپ پیشکش کر دی اپنے آپ ہندو بنیئے کے سامنے اپنے آپ پیش کر دی پیشکش کر دی کہ اگر تم یہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لو آ جاؤ تو پھر ہم اپنی فوجیں بھی کم کر دیں گے فوجوں کی کمی ہوگی اس لیے تو غصہ آیا کہ یہ کہاں تک پہنچ گئے بچ گئے لیکن ایک لحاظ سے کہا کہ ضرورت بھی کیا ہے فوجوں کی ضرورت بھی کیا ہے جب موقع آنے پر ضرورت ہی پوری نہ ہوئی تو پھر فائدہ ہی کیا ہے خرچہ ہی خرچہ ہے نا وبال ہی وبال ہے ببال ہی وبال. اب کیا کر لیا صدام کی فوج نے کچھ کام آ گئی اللہ اکبر دیکھ لو سامنے ہیں آپ کے اسی طرح دوسرے ملک بلکہ مسلمانوں کی فوجیں انہوں نے مسلمانوں پر استعمال کی کویت ہے قطر ہے بحر بحرین ہے اور اسی طرح سے ترکی سب جتنے بھی اڈے ان کے استعمال کیے فوجیں ان کی استعمال کی کیا ہماری پاکستان کی فوج کافروں نے مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال نہیں کی کتنی کتنی جگہ پہ جا کے الجزائر میں جا کے پاکستانی فوج مسلمانوں کے خلاف کافروں نے استعمال کی؟ تو پھر ان کے رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے اچھا ہے کہ بالکل ختم ہی کر دو یہ فوج ختم ہی ہو جانی چاہیے اب جرنیلوں کا حال یہ ہے جرنیلوں کا ایک ایک جرنیل مست ہے سارے شراب کباب میں اور جتنے جرنل ہیں سب نے باہر امریکہ برطانیہ میں اپنے بڑے بڑے محل تعمیر کر رکھے اولادیں سب کی وہاں موجود ان کے رشتے دار بھائی بیٹے سب وہاں موجود ہیں وہاں پڑھ رہے ہیں وہاں رہ رہے ہیں اللہ اکبر اور اب وقت آیا ہے تو بالکل آج یاد رکھنا میرے بھائیوں بالکل ان جرنیلوں کے سامنے ان حکمرانوں کے سامنے نہ آپ کا ملک ہے نہ آپ ہیں نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہے صرف آج ان کو اپنی جان کی فکر ہے بس ہماری جان ہماری جان ڈرتے ہیں موت سے آپ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں او ہم نہیں مقابلہ توبہ توبہ پھر انہوں نے ایک اور ان کو ہتھیار مل گیا ہے انہوں نے چکر ہی یہ سارا چلایا کافروں نے پہلے افغانستان کا اور پھر ادھر عراق کا اصل اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ تو بہانا ہے باری تو اصل پاکستان کی ہے اصل گھیرا تو اس کا تنگ کرنا ہے اور دیکھ لو وہ سارا سلسلہ بالکل سامنے آ گیا اور اس وقت ہم قرآن سنا سنا کے کہتے تھے یہ کافر تمہارے نہیں بنے گے نہیں بنے گے باز آ جاؤ نہیں اس وقت کہتے تھے یہ جی صرف معاملہ افغانستان کا ہے وہ جو گیارہ ستمبر کا واقعہ ہوا صرف امریکہ اس کی وجہ سے بپرا ہوا ہے یہاں افغانستان میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ چلا جائے گا ہم نے وقتی طور پر اڈے دیے ہیں ان کو چلا جائے گا اس کا غصہ ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت سے لے کر آج تک اڈے بھی اسی طرح اس کے استعمال میں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں FBI, FBI کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی آپ کے پاکستان میں ہے جن کا سارا خرچہ یہ پاکستان کی حکومت برداشت کر رہی ہے اللہ اکبر تو یہ دنیا دار دنیا میں مست شراب کباب میں پلنے والے ایسیوں میں رہنے والے ان کا کیا کام ہے لڑائی کرنا اللہ کی راہ میں لڑیں وہ جنہوں نے دنیا چھوڑ دی فروخت کر دی بیچ دی صرف یہ کہ اللہ خوش ہو جائے اللہ رادی ہو جائے ہمیں مرنا ہے یہاں نہیں رہنا آخرت میں اللہ ہم سے خوش ہو اور ہم کامیاب ہو جائیں ہم دوزخ میں نہ جائیں ہماری جنت بن جائے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَا اللہ کہتے ہیں لڑنا اللہ کی راہ میں تو بس ان لوگوں کا کام ہے جو آخرت کے بدلے میں اپنی دنیا بیچ چکے ہیں دنیا کی خواہش ہی نہیں بس گزارا ہے گزارا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا من خیر جو ہر وقت اپنی سواری تیار رکھتا ہے اور تیاری کر کے رکھتا ہے جس طرف سے بھی اسے جہاد کی قتال کی بھنک آتی ہے آواز کان میں پڑتی ہے فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو گزارے کا ہوتا ہے جس کے چھوڑنے پر پھر اسے فکر بھی فکر بھی نہیں ہوتی بھی یہ بڑا محل بنایا جس نے سارے بینکوں میں سرمایہ جمع کیا ہو یہ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاتا ہے اور فرمایا جا کے موت کو موت کی جگہ میں تلاش کرتا ہے میرا امتی سب سے بہترین زندگی گزارنے والا یہ ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم یہ سودی لین دین میں گھر جاؤ گے دنیا طلبی میں اتنے پڑو گے اتنے پڑو گے کہ جس کا حساب ہی نہیں اللہ اکبر سود کھاتے چلے جاؤ گے کھاتے چلے جاؤ گے دیکھو نا ہمارا دین ایمان بھی دیکھ لو نا کیا ہے ہمارا دین ایمان بھی کیا ہے کہ سود کھانا ہے سود حرام کھانا ہے مفتی فتوے دیتے رہیں کوئی پرواہ نہیں آپ تو کیا جانا ہے فتوا لینے کے لیے پوچھنے کے لیے کہ اگر جانا بھی ہے تو اس غرض سے جانا ہے کہ شاید مولوی صاحب کوئی میرے مطلب کی بات کر ہی دیں <laughs> میرے مقصد کی بات ہو ہی جائے کوئی شاید <laughs> یعنی فتوا تو آپ تو کیا کہ مفتی فتوی دیتے رہیں دیتے رہیں مفتی فتوی اور <laughs> پر کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں ہاں عورت کو طلاق دے بیٹھے پھر مفتی کا رخ ہوتا ہے پھر کہتے آؤ مفتی مفتی صاحب دو فتوہ اب میں اس فتوے پر عمل کروں گا جان پھنستی ہے نا جہاں وہاں باقی حرام کھائے جا رہے پر کوئی نہیں ہے پر جب سودی لین دین میں لگ جاؤ گے کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے اور کاروباروں میں لگ جاؤ گے اور ان کاروباروں میں لگ کر ترقم الجہاد جہاد جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے نتیجہ کیا ہوگا اللہ اللہ تمہارے اوپر کافروں دشمنوں کی شکل میں ذلت مسلط کر دے گا بھائیو آج کتنی بڑی ذلت ہے کتنی بڑی رسوائی ہے کیا ہم بھی انہی دنوں کے انتظار میں ہے کتنی بڑی رسوائی ہے کہ عراق میں ان ایمانوں امریکی فوجوں نے جو اپنے پیچھے لسٹیں سامان کی بھیجی ہیں سامان کی لسٹیں ان میں بہت بڑی مقدار اس چیز کی بھی لکھی ہے کہ مانے حمل دوائیاں بھیجو ہم نے عراق کی مسلمان عورتوں سے بدکاریاں کرنی ہے اللہ اکبر جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ میں ہی نہیں کہہ رہا آپ کے سارے اخبارات میں یہ بات چھپ چکی ہے اور کئی دفعہ چھپ چکی ہے. کئی دفعہ اخبارات میں روزانہ کے اخبارات میں یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے جو سامان منگوایا اس میں وہ دوائیاں جو مانے حمل ہیں وہ منگوائی بہت ساری مقدار میں اس لیے تاکہ ہم جنا کریں ہم بدکاریاں کریں سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی رسوائی بھی کوئی بغیرتی اور ہو سکتی ہے تو فرمایا یہ لا یمز او اللہ تمہاری اس ذلت کو تمہاری اس رسوائی کو ختم نہیں کرے گا کب تک او اے لا دین کو جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے لوٹ نہیں آؤ واپس نہیں آ جاؤ گے اپنے دین پر تب تک اللہ تمہاری یہ رسوائی ختم کرے گا نہیں اب بات دین کی آئی ہے میرے بھائیوں ذرا دیکھ لو سوچ لو نال دین اٹھانا سوچ لو غور کر لو کہ دین کے معاملے میں ہم کس قدر بے دین ہیں کس قدر نافرمان ہیں کس قدر حالانکہ اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں مسلمانوں سے ہو جائے تو معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے ادنا غور کریں کہ غزوہ عہد میں اللہ کیا ہوا سات سو کی تعداد ہے صحابہ کی سات سو تین سو وہ منافق نکل گئے سات سو کی تعداد ہے پیچھے ان میں سے پچاس نبی السلام نے درے پہ مقرر کیے تھے کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہمیں فتح ہو ہمیں شکست ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں نہ بلالو اجازت نہ دے دوں اب جب اللہ نے فتح دے دی ابتدان کافر بھاگنے لگے پیچھے مسلمان ان کا سامان اٹھانے لگے یہ جو در پر تھے انہوں نے دیکھا کہ لگے فتح تو ہو گئی اللہ کے نبی کا یہی مقصد تھا لہٰذا اب ہمیں بھی چاہیے نہیں تو سارا مال وہ لے جائیں گے وہ بھی آپس میں جھگڑا کیا انہوں نے کچھ نے نہیں جانا چاہیے کچھ نے کوئی بات نہیں چلے جانا چاہیے نتیجہ کیا نکلا کہ چالیس آدمی نکل وہاں سے اور دس پیچھے رہ گئے دس پچاس میں سے دس وہاں قائم رہ گئے اور یہ چالیس آگے یہ کون ہیں صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ چالیس سات سو میں سے صرف ان چالیس کی نافرمانی ہوئی نا ان چالیس کی نافرمانی سات سو میں سے اور وہ نافرمانی غلطی بھی اتحادی ہو گئی کوئی عقیدہ نہیں تھا ان کا اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ بس اب مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے اب ہمیں جانا چاہیے اجتحادی غلطی ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں میرے بھائیوں اللہ نے اتری ہوئی مدد روک لی اتری ہوئی مدد فتح شکست میں بدل دی دوبارہ سے حملہ آور ہو گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے باقی زخمی ہو گئے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے داد مبارک شہید ہو گئے گڑے میں ٹھوکر کھا کے گر گئے شیطان کو موقع مل گیا آواز لگی قد کد محمد کہ محمد بھی شہید ہو گئے کیا کیفیت بنی میرے بھائیو کیا کیفیت ذرا سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح کیا بنا چالیس کی صرف وہ بھی اتحادی غلطی آج لوگ بڑا پوچھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بھائی یو ایمان نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے نافرمانیاں بہت ہو رہی ہیں تو آگے سے کچھ ساتھی ہیں بولے بھالے سے کہہ دیتے ہیں چلو جی ہم تو یہاں نافرمان ہیں پر وہاں طالبان افغانستان میں وہ تو مجاہدین تھے ان کی مدد کیوں نہیں ہوگی ان کا بھائیو چاند ایک کو دیکھتے ہو چاند ایک کو پوری دنیا اپنی حالت پر ذرا غور کرو کہ افغانستان میں جو بیت چکی ہے یہاں ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی عراق میں جو کچھ ہو چکا ہے کوئی ہمارے اندر چینج آئی ہے نا مسلسل سلسلہ وہی آج بالکل ہوٹلوں پہ چلے جاؤ ٹی وی لگے ہوئے ہیں ڈرامے لگے ہوئے ہیں اگر کسی کو کہہ کے دیکھ دیکھ لو بھائی ہوتل والے حالات دیکھ کیا ہیں مسلمان کٹ رہے ہیں جی اور تو یہ کیا کر رہا ہے وہ آگے سے کہتا ہے کیا ہے جی پھر وہ, وہ خبریں دیکھیں ان میں کیا ملے گا یہ دیکھو جو چار دن زندگی کے ہیں وہ تو خوشی سے گزر جائے یہ آگے سے جواب دیتے کہ تم کہتے ہو ان کی خبریں ہم دیکھیں ان کی خبریں دیکھ کر ہمیں کیا کیا ملے گا مایوسیاں ہی ہوگی نا پریشانی ہوگی کیا ملے گا یہ ڈرامے دیکھو یہ کھیلنے دیکھو یہ فلمیں دیکھو اور جو دن ہیں وہ تو اچھا یہ ہمارا حال ہے کن کا مسلمانوں کا مسلمانوں کا حال یہ ہے چاندے کو یہاں اللہ کے نبی موجود ہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سات سو صحابہ میں سے صرف چالیس کی نافرمانی ہوئی چالیس کی نقشہ بدل گیا معاملہ الٹ ہو گیا اور ادھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصف ہوں گے یعنی تین جگہ پر تین موقع آسے آئیں گے کہ تین جگہ پر لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے اللہ کا عذاب آئے گا مشرق میں مغرب میں اللہ اکبر اس طرح فرمایا یہ تین جگہ ہوں گی جہاں یہ جو نا یعنی یہ خصف ہوگا لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا ام سلمہ غضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کچھ نیک لوگ بھی تو موجود ہوں گے نا اللہ کے بندے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زمین نیکوں سے خالی ہو جائے جب اللہ کے بندوں سے خالی ہو جائے گی پھر تو قیامت آ جائے گی آخر اس وقت اللہ کے نیک بندے بھی تو ہوں گے نا تو کیا ان نیکوں کے نیکیوں کے ہوتے ہوئے بھی دھنسا دیا جائے گا فرمائے ان کے ہوتے ہوئے ساتھ ان نیکوں کو بھی دھنسا دیا جائے گا سور الخباس جب خباستیں زیادہ ہو جائیں گی تو نیک بھی رگڑے تو موحد بھی رگڑے جائیں گے نقشہ دیکھتے نہیں کہ وہاں تو بالکل اتحادی غلطی ہے کم ہے معاملہ چالیس سے صرف غلطی ہوئی ہے باقی تو سارے کے سارے پارسا متقی موحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے صحاب بابو بکرو امر اللہ اکبر لیکن جہاں بالکل خباستے ہی خباست ہوں بھائی سب سے بڑی نافرمانی اللہ کی کیا شرک ہے نا سب سے بڑی نافرمانی اللہ کی شرک ہے تو پہلے سے زیادہ ہی شرک ہوا ہے کم ہوا بھی افغانستان کے حالات بھی اور عراق کے حالات بھی جو کچھ آپ کے سامنے ہو گئے اس کے باوجود اپنے ہاں دیکھ لو شرک بڑا ہی ہے کم نہیں ہوا قبر پرستی زیادہ ہی ہوئی ہے امریکہ کے خلاف ساری جماعتوں نے مل کر دینی کیا, سیاسی کیا سب نے مل کر نکالی امریکہ کے خلاف پر بیچاروں کو لاہور سے تو کیا دوسرے شہروں سے گاڑیاں بھر بھر کے لانی پڑی آدمیوں کی گاڑیاں بھر بھر کے دوسرے شہروں سے منگوانی پڑی پیسے بھی آپ خرچ کیے اور ریلی میں شریک ہو جاؤ لیکن یہاں میلہ لگا علی حجویری کا جس کو لوگ داتا کہتے ہیں نہ کسی نے کوئی پیسہ خرچ کیا سارا لاہور امر پر دو دن ٹریفک بند رہی اللہ اکبر یہ تو ہم مسلمانوں کا حال ہے میرے بھائیو ان حالات میں بھی ہم سے شرک نہیں چھوٹا سب سے بڑا گنا بڑی نافرمانی شرک ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے جتنی قوم میں تباہ ہوئی ہیں حضرت نو علیہ السلام کی قوم سے لے کر تک مشرقین ان میں سے اکثر چونکہ مشرق تھے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہم مسلمان دیکھ لو کس طرح سے میلے لگ رہے ہیں اور سو رہے ہیں قبریں پکی بن رہی ہیں اور تو چھوڑو یہاں ٹاؤن شپ میں آپ کے دو مولوی مرے ان کی مسجد کے ہاتھوں میں ہی قبریں بن گئی یہ اندازہ کر لو اب یہ کیا ہوگی یہ پوجا ہی ہوگی اور کیا ہوگی یہ شرک ہی ہوگا اور کیا ہوگا نظریں چڑھیں گی نذرانے آئیں گے کچھ مجاور بن کے بیٹھیں گے ان کی روزگار چلے گا یہ سارے کا سارا سلسلہ میرے بھائیو یہ شرک کا شرک کا سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں میں یہ حالات اس لیے بناتا ہوں تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں پر ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم مزید شرک میں برتے ہی جا رہے ہیں اضافہ ہی ہو رہا ہے شرک میں لوگ باز نہیں آئے ورنہ یہ جو حالات ان حالات میں بھی اگر مسلمان مسلمان ہو ان حالات میں بھی نہ سمجھے کہ یہ ہمارے پیر یہ ہمارے مرشد یہ ہماری گدیوں والے یہ قبروں پکی والے یہ کام آتے ہیں یہ مددیں کرتے ہیں اللہ اکبر ان حالات میں بھی سمجھ نہیں آئی پوری دنیا کا کہتے ہیں جو بنایا ہوا سب سے بڑا غو سے آزم وہ والا پیر بغداد میں اس کا گمبد بھی چھلنی ہو گیا نہ خود بچا اپنی قبر کو نہ اپنے وہاں اپنے ملک کو بچا سکا اب کہاں مدد ہوگی بھائیو امریکہ نے وہاں دیکھا امریکی فوجوں نے کہ یہ وہابی ہے یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے یہ فلاں ہے رگڑے گئے کہ نہیں سارے وہ بھی رگڑے گئے جو اس کی قبر پہ چادریں چڑھانے والے نظریں دینے والے وہ بھی رگڑے گئے پیر صاحب ان کو بھی نہ بچا سکے اب وقت آنے والا ہے کیوں لگتا ایسا ہے کہ یہ قوم جب تک اس کے سر پر نہیں پڑے گی صدرے گی نہیں سدرے گی حالات ایسے ہیں جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے اب لگتا ہے دیکھنا جب وقت آئے گا یہ جس کا میلہ ہوا ہے اور سوا ہے یہ جس کو داتا کہا گیا ہے انشاءاللہ اللہ یہ بھی نہیں بچا سکے جب اللہ مارنے پہ آئے تو کون بچائے پھر مردے ہوش ہی نہیں آتی مسلمانوں کو خیال ہی نہیں آتا اور سمجھائے سے بھی نہیں سمجھتے اچھا آپ ساتھی آئے ہوئے سارے ماشاءاللہ اللہ ذرا غور سے اس کے بعد دوسرا جرم سب سے بڑا وہ بدعت ہے ایک شرک ہے شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ملانا اور بدعت ہے رسول اللہ کے ساتھ کسی اور کو یعنی وہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے یہ بدعت رسالت میں شرک ہے جیسے اللہ کو اپنی ذات میں اپنی عبادت میں شرک گوارا نہیں اسی طرح سے اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کسی اور کو شامل کرنا گوارا نہیں بنا ہے رسول اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرماتے آپ بھی ہر خطبے میں سنتے ہیں شر لو مور کاموں میں سے برے سے برا کام وہ دین کے اندر نئی ایجاد ہے نئی ایجاد ہے جس کو بدت کہاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ہر بدت کا نتیجہ گمراہی اور ہر گمراہی کا نتیجہ انار دو ہے لیکن دیکھ لو بدعتیں بدتیں ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر کہیں کوئی بدعت ہے کہیں کوئی بدعت ہے بدا ہی بدتیں اور انہی بدتوں میں سے سب سے بڑی بدت جو آج کل ان دنوں میں ہو رہی وہ میلاد کے نام سے بدت ہے حالانکہ مانتے بھی ہیں مولویوں نے اقرار بھی کیا ہے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی پھر دین تو وہی تھا نا جو اللہ کے رسول کر گئے یا کروا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اپنی پیدائش کا دن چلو باقی زندگی چھوڑو نبوت کی زندگی ہی ہمارے لیے دلیل ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چالیس سالہ زندگی میں کبھی اپنا یہ پیدائش کا دن اس انداز میں کسی صورت میں بھی منایا ہو نبوت سے پہلے بھی نہیں پھر نبوت کے بعد بھی نہیں پھر صحابہ کب تک رہے حکومتیں بھی رہی ان کے پاس سارے سلسلے تھے محبت بھی ان کو سب سے زیادہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کئی بھائیوں سے کہا جاتا ہے اللہ کے بندے سمجھ سے بھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ سلسلہ ہوا نہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ سے ثابت نہیں آپ نہیں منگے سیاح نہیں منائے گے پر ہماری عشق اور محبت کا معاملہ ہے ہم تو چھوڑ نہیں سکتے اللہ اکبر. اکبر, اکبر, اکبر کوئی کہے میرے بھائیوں کوئی, کوئی کہے کہ اس طرح کی محبت اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹی جا سکتی ہے اللہ اکبر, اکبر. اکبر, اکبر نہیں میرے بھائیوں سلسلہ کیا ہے محبت اکبر. بھی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اس کی بھی حدود ہیں اس کی بھی یہ محبتوں میں ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ بنایا گیا وہ دشمنی میں بنایا گیا وہ عقیدت محبت میں ہی بنایا گیا اللہ کا بیٹا جو بنایا گیا عقیدت محبت میں ہی بنایا گیا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح بخاری کی عدیز ہے لاتی کماتر تن سارا سب نمرم اور لوگوں مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا کہ حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے بڑھا دیا انا عبداللہ و رسول بس میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں فکول عبداللہ و رسول تم بھی جب کہنا عبد اللہ اللہ کا بندر اللہ کا رسول ہی کہنا لیکن آج ہم نے ایسی محبت میں آئے کہ ہم نے اس مہینے کا نام جو قرآن و حدیث میں سیرت کی کتابوں میں ربی الاول آیا ہے آج اس کو بدل کے ربیع نور بول رہے نام ہی بدل رہے نام نعرے لگ رہے ہیں جلسوں میں ربی الاول کی بجائے ربی عنور ربی نام ہی بدلے اللہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا رکھا ہوا نام بھی مہینے کا پسند نہیں ایسے بدعتوں میں کھوئے ایسے کھوئے اپنی مرضیاں کرتے چلے جا رہے اپنی مرضیاں سو میرے بھائیوں سن لو بات کہ یہ میلاد یہ سلسلہ یہ منانا یہ محفل یہ جلوس میں میلاد کے نام پر کچھ بھی قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کا کرنا دین اور سنت ہے اور جو آپ سے ثابت نہیں اس کا نہ کرنا ہی دین اور سنت ہے یوں سمجھو جو اللہ کے نبی نے کیا اس کا کرنا دین ہے جو آپ نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا دین ہے کیونکہ لوگ کہیں کہہ دیتے ہیں نا جی چلو آپ نے کیا تو نہیں منایا تو نہیں کوئی آپ نے مجلس تو قائم نہیں کی لیکن آپ نے منع بھی تو نہیں کیا نا یہ بھی کہتے ہیں منع بھی تو نہیں کیا نا تو حالانکہ یہ بدعت منع ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاملہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی ہے من عمل جس کسی نے کوئی عمل ایسا کیا لہ سال امرونہ جس کا میں نے حکم نہیں دیا جس کے کرنے کو میں نے نہیں کہا جس کو میں نے نہیں کیا میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا پھر اس نے وہ عمل کیا دیکھو دو حدیثیں ہیں میرے بھائیو سمجھ لو ایک ہے من احدا صفی امرنا مالا سمن ہو جس کسی نے ہمارے اس کام دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز اس میں داخل کر دی جس کو ہم نے نہیں کیا لے سالہ امرونا مال ایسا من ہو پر میں, میں نے نہیں کیا صحابہ سے میں نے نہیں کروایا وہ کسی نے ایسا عقیدہ ایسا نظریہ ایسی سوچ ایسی فکر ایسا عمل ایسا کردار اس میں لا کے شامل کیا ہوا ردون رد وہ عمل وہ سوچ وہ عقیدہ بھی رد مردود ہے اور اس کے کرنے والا بھی مردود ہے پھر کئی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جو میلاد یہ تو اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امام نبی علیہ الرحم فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وزاحت بھی کر دی من عام جس کسی نے بھی کوئی عمل ایسا کیا خواہ وہ اس عمل کو خود ایجاد کر رہا ہے یا کسی بڑے نے ایجاد کیا ہے بزرگ نے باپ دادا نے صدیوں سے چلا رہا ہے پر لحسا لہ امرا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے میرے صحابہ نے نہیں کیا ہم نے حکم نہیں دیا فہوا رد دون, وہ عمل بھی مردود ہے خواہ کسی بڑے جبے والے نے کیوں نہ کیا बिदत बिदते, बिदते बिदते। اللہ اکبر یہ بدعت ہے بدعتیں چھوٹی ہیں بلکہ بڑی ہیں ہر روز بدعتیں ہو رہی ہیں ہر روز شادیوں پہ بدعتیں مرنے پہ بدعتیں آنے جانے میں بدعتیں اٹھنے بیٹھنے میں بدعت بدعتیں بدعت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا جہاں بدعت آ جائے وہاں سنت رہتی اور جہاں سنت ہو وہاں بدعت کا کیا کام ہے یہ آپس میں زد ہے زد جہاں سنت ہو وہاں بدعت نہیں اور جہاں بدعت آئی وہاں سنت گئی صبح شرک سے بچنا بدعات سے بچنا اور نافرمانیوں سے بچنا گناہوں سے بچنا یہ حالات اللہ اس لیے بناتا ہے لال یرج تاکہ لوگ بے دینی سے باز آ جائیں نافرمانیوں سے باز آ جائیں گناہوں سے پلٹ آئے اب آپ سن کر اگر سن رہے ہیں تو ساتھی سستی میں بیٹھ ہوئے ہیں کہ جیسے کسی اور کوئی کہا جا رہا ہے ہمیں تو نہیں کچھ بھی کہا جا رہا ہاں یہی زین ہو گیا نا جو سن بھی رہے ہیں کہ یہ تو بدتیں وہی ہی کرتے ہیں وہ दूसरे ही ہے نا شرک وہ دوسرے ہی کرتے ہیں اللہ اکبر ساری تمام پرستیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں میرے بھائیوں ساری تمام پرستیاں آل حدیث بھی بچے ہوئے بہ شادیوں پہ تمام پرستی مرگوں بچہ پیدا ہو جائے تباہ ہم پرسی نہ چلا ہے چلا چلے میں نہ یہ کسی کے ہاں جائے نہ کوئی ادھر آئے توبہ توبہ ہے کہ نہیں یہ بات یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہے تو وہ چلا ہے نا چالیس دن کا لیکن ہمارے ہاں شلہ بنایا ہوا ہے شلہ شلا بولتے ہیں اس کو او شلے میں ہے ادھر نہیں جانا یہ کہیں نہ جائے اس کا سایہ کسی پر پڑ جائے گا کسی کا اس پر پڑ جائے گا اس میں وہابی بھی برباد ہوگا اللہ ان کا بھی یہی حال ہے اور جو کہ ایسی بچاری چلی جائے کہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ بن جہاں دیکھا نا آ تھی نا وہ شلے والی وہ آ گئی تھی نا اسی لیے یہ ہو گیا ایمان رہا ہی نہیں حدیث کا بھی ایمان نہیں رہا سب تباہوں پرستیاں گھر گھر میں شرکیہ تعویز گھر گھر کے اندر میرے بھائیو یہ تو اس انداز کی بات ہے نا ہم ذرا آپ غور کر لیں کیا ہمارے جو بھائی یہ حالات دیکھ کر جو عراق میں ہوئے جو افغانستان میں ہوئے یا جو اب ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے کیا ہمارے کوئی بے نماز بھائی نمازی بنے کوئی مسجدوں کی رونق کا رونق میں فرق آیا ہم کیا بات کرتے رہے میرے بھائی شیعہ کی بریلویوں کی دیوبندیوں کی یہاں آپ یہاں یہ اس مسجد میں آنے والے بتائیے کسی نماز کے موقع پر کوئی نمازیوں کی آمد میں اضافہ ہوا اس وجہ سے کہ حالات بڑے بگڑ گئے اب ہم اپنے آپ کو سنوارے اللہ اکبر بتائیے میرے بھائیوں مجھے آج کتنا عرصہ ہو رہا ہے کتنا عرصہ ہو رہا ہے جو داڑھی مڈانے والے سب اسی طرح داڑیاں منڈائی جا رہے کسی کو بھی کوئی خیال آیا کہ عزتیں پامال ہو گئی ہم یہ نافرمانی فرمانی وہ صحابہ اتحادی غلطی ہو گئی ان چالیس سے نافرمانی فرمانی ہوگی یہاں تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ہر گھر میں داڑھی منڈے موجود ہے اور اس پر پھر مزاق ہے اس پر ہنسی ہے شیشہ دے کے خوشی ہے اس نافرمانی پر اللہ مدد کیسے اتار دے غور تو کرو ہماری شکلیں ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے اترنے والی سر کی حجامت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں ہے کتنے لوگ ہیں نمازی سارے بھائی اپنے سروں پہ ہاتھ ڈا مار کے دیکھو بنائے ہوئے انگریزوں کی ہجامت نماز بھی پڑھ رہے ہیں داڑیاں مدارے لباس ہمیں میرے جیسا کہہ کے دیکھ لے یار یہ پینٹ چڑھ دو تھری پیس والو تو میری شامت آ جاتی ہے جگہ جگہ باتیں ہوتی جوارا ہی نہیں لباس ان کا اللہ کے دشمنوں کا اللہ کہتے ہیں میں یہ حالات اس لیے بناتا ہوں تاکہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئے بھائیو اللہ کے رسول کی حدیث ہے اللہ تمہاری ذلت ختم نہیں کرے گا یہ رسوائی تم سے نہیں جائے گی کوم جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے کتنے گھر ہیں آپ جو بیٹھے ہوئے ساتھی کن کے گھروں میں ٹی وی بدماش موجود ہے کہ حالات خراب ہوئے مسلمان برباد ہوئے کسی ایک نے بھی آپ سے اس وجہ سے کہ عراق سکوت ہو گیا بغداد کا اور ہمارے حالات کیا ہے کافر چڑھتے آ رہے کسی ایک نے اس وجہ سے ٹی وی کو نکالا ڈرامے <سؤال> اسی طرح چل رہے ہیں اور اکثریت مسلمانوں کی آج بھی انڈیا کے ڈرامے زیادہ پسند کر رہی ہے ان کے گانے زیادہ پسند ہو رہے ہیں بیاہ شادیاں آپ کی ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ حالات بدل گئے میں اپنے دین کی طرف واپس پلٹوں میں اپنی بیاہ شادی پر یہ جو سیرا گانا برات جنج یہ جہیز یہ مہندی یہ شہدی یہ ساری میں ترک کرتا ہوں کوئی ایک بھی دکھا دو کوئی آلے میں سے دکھا دو چھوڑو دوسروں کو یہ تو بڑے دعوے دار ہے نا کہ ہم قرآن حدیث پر چلنے والے لاؤ کوئی ایک گھر اہل حدیثوں کا جس نے اپنی بیاہ پر برات اس لیے نہ بنائی ہو کہ یہ ہندوانہ رسم ہے میں نہیں کرتا جہیز کسی نے اس لیے نہ دیا ہو کہ یہ ہندوانہ رسم ہے لعنت ہے میں اس کو نہیں دیتا لڑکی والوں کے گھر کا کوئی خرچ نہیں ہونا چاہیے لاؤ کوئی ایک اہل حدیث بلکہ الٹ بہانے ہیں بہانے نہیں نہیں آخر جی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اللہ جی یہ بھی کوئی بات ہے لو ایسے ہی بیٹی کو بھیج دو یہ نہیں کچھ نہ کچھ تو اس کچھ نہ کچھ میں پھر سارا کچھ ہو جاتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا گھروں میں کتنی بے پردگی ہے اللہ اکبر کس قدر بے پردگی ہے جس کو پردہ کہتے ہیں وہ الٹی بے پردگی ہے جس کو پردہ کہا جاتا ہے یہ نقاب والی چادر یہ زرک برک چمکتے ہوئے یہ برکے تمہارے فیشنی سارے کے سارے یہ بے پردگی ہے جس سے عورت کا سطر نہیں ڈھانپا جاتا انگ انگ اس کا نظر آتا ہے یہ بے پردگی پھر ساتھی پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی آپ پینٹ شرٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں میرے بھائیوں میں ایسے ہی نہیں پڑھتا میرے سامنے روشنی ہے روشنی آپ اندھیرے میں ہیں آپ تاریکی میں ہے مگر دنیا ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتی ہم دنیا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں یہ مولوی اکیلا ممبر پہ کھڑا ہو کے بات کرتا ہے اس کی کون سنے گا ساری دنیا جو ایسے کر رہی ہے یہی ہے نا آخر بہانا ساری دنیا کسی کو کہہ کے دیکھ لو میں ایک دو دفعہ ایک دو دکانوں پہ یہ گانے بجانے والے ان پہ گیا ان کو جا کر کہ بھائی اللہ کے مندر اس کے حلال کمائی حرام کمائی ہے کوئی جواب نہیں اللہ کی قسم ان کے پاس سوائے اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کس کس کو روکیں گے ساری دنیا ہی کر رہی ہے تو اپنا ذمہ دار ہے تو نے اپنی قبر میں جانا ہے حساب تیرے سے تیرا ہوگا تیرے سے دنیا کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا دنیا کیا تو میں نے آج یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو دنیا کے طلب دنیا کی رونق بنانے والے داڑیاں مڈوا کے بودے را کے تھری پیس پینٹ شرٹ پہن کے اور بے پردہ عورتیں لوگوں کے سامنے جائیں آئے یہ لو یہ ٹھاک ہاں ہاں فلاں جگہ جانا ہے کیوں نہ انہی جیسے بن کے جائیں انہی جیسے بن کے جائیں اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایسے بے وقوفوں کا کام ہو سکتا ہی نہیں اللہ کی راہ لڑے وہ لڑے وہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کو بیچ دے پر ہی کوئی نہیں نہ تانوں کی نہ ملامتوں کی اللہ نے فرمانا, فی سبیل اللہ میرے بندے وہ ہیں جن سے مجھے محبت ہوتی ہے اور ان کو مجھ سے محبت ہوتی ہے یہ اللہ کا قرآن ہے چھٹے پارے میں کہ جن سے مجھے محبت ہے اور ان کو مجھ سے محبت ہے ان کا کام یہ ہے یو جاہد الفی سبھی وہ تو کام صرف اللہ کی راہ میں جہاد کا کرتے ہیں اور اس جہاد کے کرنے پر ان کو بڑی ملامتیں آتی ہیں بڑے تانے ملتے ہیں بڑی سننی پڑتی ہیں وہ کسی ملامت کا کسی تانے کا کسی بات کی وہ پرواہ کرتے ہی نہیں وہ اپنے عام میں لگے ہیں بس اللہ کی راہ میں کہا کہ ہماری آخرت بنے گی اللہ کے ہاں اس لیے اگلا حصہ اس آیت کا اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے فرمایا فی سبیل اللہ او جو بھی لڑے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں قتال جہاد کرے گا پھر جہاد کرتے ہوئے فایوق تل لفظ کیا آیا ہے فائیو قل ذرا اپنا بھی ذہن دیکھو اپنا بھی نہیں کامیابی وہی دنیا سامنے ہے نا فتح مل جائے کامرانی مل جائے کافر دیکھتے ہی بھاگ جائیں مسلمان بچ کے آ جائیں بابا جی فتح ہو گئی لیکن اللہ نے فائیو قتل یوکت لفظ پہلے بولا ہے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والوں فتح کامیابی کامرانی چاہنے والوں پہلے قتل ہونا پڑے گا پہلے شہادتیں فایو کتل پہلے یو قتل وہ پھر قتل ہو جائے شہید ہو جائے ا یا غلیب یہ بعد میں ہے او یا غلب چوتھے پارے میں بھی اللہ نے بیان کیا کہ یہ دن میں پھیرتا ہوں پھیرتا ہوں مسلمانوں کو پرکھنے کے لیے واقع میرا سب سے پہلے ان مسلمانوں میں سے میں نے شہیدوں کا انتخاب کرنا ہے پہلے شہید خون پہلے لہو لہو سے سنچا جائے گا اس بات کے بوٹوں کو تب کہیں جا کے آیا غلیب والی صورت بنے گی یا غلیب پھر فرمایا غالیب آ جائے غلبہ مل جائے دونوں صورتوں میں سوفا نوتی ہی عجرم عظیم دونوں صورتوں میں عجر عظیم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تکفل اللہ للمجاہد فی سبیلہی اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والا رمضان بڑی دیر دا میں دیکھتا پیا بڑا سولیا بس کر فرمایا اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والا ہے اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے ضمانت ضمانت دی ہے پہلا جملہ کیا انتوفا اگر اللہ نے وہاں اس کو موت دے دی فوت کر لیا شہید ہو گیا تو اللہ کا اللہ کی ضمانت ہے اللہ اسے جنت میں پہنچایا اور دوسری صورت فرمایا اگر وہ وہاں شہید نہ ہوا موت نہ آئی اس کی پھر اللہ اس کو لٹائے گا یرج آہو الہ مسکر ہی اپنے گھر کی طرف خاراجہ من ہو جس گھر سے وہ گیا ہے جس شہر سے گیا ہے نکل کے اللہ اس کو واپس لائے گا پر خالی نہیں آئے گا من عجر او غنیمت اجر و غنیمت لے کے آئے گا دونوں ہی صورتوں میں بھلائی بھلائی ہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا, والا سو میرے بھائیوں دنیا کی طلب چھوڑو دنیا کی چاہت چھوڑو وقت قریب آ گیا پتا نہیں لاکھوں کی تعداد میں عراق میں ان کے مکان بھی تباہ ہو گئے ان کی جائیدادیں بھی گئی نقشے تمہارے سامنے ہیں تصویریں آ گئی وی کے دل دادا لوگ نے ٹی ویوں کے اندر بھی سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے انہوں نے بھی بڑے بڑے محل بنا رکھے تھے آج تصویریں آ گئی صدام کے بیٹے کا اتنا بڑا محل سدام کا اپنا اتنا بڑا محل آج وہاں سوفے بچھا کے امریکہ کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں لاٹے بچھا کے اس سے بڑی جلت اور رسوائی بھی ہے تو یہ ضلع رسوائی ختم ہوگی سب سے پہلے لوٹو اپنے کی طرف اپنے عقیدہ توحید کو درست کرو ہر قسم کے شرک سے باز آ جاؤ اللہ ہی مشکل کشا حادت روا بگڑی بنانے والا دانتا دستگیر غوث سے آزم قربانی منت چڑھاوا سور و پکار دا کے لائق صرف وہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کے ذات صفات کی قسم نہ اٹھاؤ کہ اللہ کے ہن سے ہٹ کر کسی اور کی ذات کی مخلوق کی قسم اٹھانا بھی اللہ کے نبی نے فرمایا شرک ہے اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی کی مرضی اللہ رسول کی مرضی اللہ رسول جو چاہے یہ سارے سلسلے یہ سارے سلسلے قسمہ ہے کہ نہیں سب یہ سلسلے اللہ پر نظام صرف ایک اللہ کا اللہ کا قانون اللہ کا حکم ہے اللہ کے سوا کسی کے حکم کو ان پر نہیں چلنا نہیں ماننا نہیں مان، مگر آج سارا سلسلہ ہماری اسمبلیوں میں ہماری عدالتوں میں اگر چل رہا ہے تو کافروں کا چل رہا ہے یہ بھی تو شرک ہے اللہ کہتے ہیں ملا یشر فی بھی حکم ہی اللہ اپنے حکم اپنے قانون میں کسی کو شریک برداشت ہے منکانہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اللہ میرے سے دوستوں والا معاملہ کرے اس کو کیا کرنا چاہیے فلیا ملا مل وہ نیک عمل کرے ولا یشرق میں عبادت رب ہی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا شرک سے پرہیز کرنا مرنا تو ہے ہی اگر شرک کی حالت میں مر گئے اگلی زندگی برباد ہے ہمیشہ کا دو ہے کبھی بخش نہیں اگر بدا تو میں مر گئے گندی رسموں میں میرے بھائیوں ہمیشہ کی جہنم آگ ہے آگ ہمیشہ کے لیے آگ ہے فکر کر لو ساتھیوں فکر کر لو جرنیل تمہارے بچ گئے حکمران تمہارے ڈھیر ہو گئے زین بنا لو پہلے زین اللہ کی راہ میں مرنے کا بچنے کا زین مت بناؤ اب وہ وقت گزر گیا ہے بچنے کا زین نہیں مرنے کا زین فیقتل اللہ کی میں پہلے قتل ہونا مرنا ہے سو اگر اللہ کی راہ میں مرنا ہے عقیدہ درست ہو عمل بدا سے پاک ہو نمازی ہو پورا گھرانا نمازی ہو اپنی اولاد بھی آپ بھی نمازی بنے اور نماز بھی وہ جو محمدی نماز ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے میرے بھائیوں ہنفی شافی مالکی ہمبلی جافری دیوبندی بندی بہبھی نقش بندی کوسیا نماز فلا, فلا فلا فلا یہ سب بداطی نمازیں ہیں ان نمازوں سے بچنا ہوگا محمدی نماز محمدی سلو کما رہے تمونی صلی فرما جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ نماز وہ نماز تم پڑھو گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب اللہ کی بارگاہ میں جائے گی ورنہ جائے گی نہیں ان سب بدعتوں سے بچنا پرہیز کرنا تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ہدایت دے دی ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے قرآن کی ان ہدایات پر چلنے کی توفی عطا فرما دے وما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 مئ یقاتلفی صبیر اللہ فیقت الغلب پسو خن و تی اجراً یہ <تصفح> مسئلہ بھائی نے کچھ نماز کے متعلق کہ کیا نماز سے پہلے نیت کرنا جائز ہے یا نہیں اگر نیت کرنا جائز نہیں ہے تو پھر فجر ظہر اثر مغرب شاع یا فرائض و سنت نفل میں فرق کیسے واضح ہوگا دیکھیے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں یہ سوال آخر کیوں اٹھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ نیت ہوتی کیا ہے آج ہم نے نیت اس کو سمجھ لیا ہے کہ جو آدمی آئے نماز کے لیے اور کھڑا ہو جائے اب اگر اس نے دو رکعت پڑھنی ہے تو کہے دو رکعت نماز پیچھے اس امام کے اس مسجد میں منہ طرف قبلہ شریف کے اس کو نیت کہتے ہیں ہے نا یہ چار رکعت نماز پیچھے اس امام کے فلاں فلاں جیسے بھی ہوتا ہے تو چونکہ پتہ ہی نہیں ابھی نیت کیا ہے اس لیے یہ سوال اٹھتا ہے میرے بھائیوں سن لو یہ نیت نہیں ہے یہ نیت یہ نیت نہیں ہے اس کو نیت کہتے ہی نہیں نیت اس وقت تک ہوتی ہے کوئی چیز جب تک دل کے اندر رہے جب زبان پر آ جائے تو نیت رہتی اور نیت و فیل القل یہ فقہ کی کتابوں کے اندر بھی بات ہے کہ دل کے فیل کا نام ہے نیت آپ کوئی بات کریں کسی کو اچھی نہ لگے تو آپ اس سے معذرت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میری زبان سے یہ بات نکل گئی پر میری نیت یہ نہیں تھی ٹھیک ہے نا مطلب نیت کچھ اور تھی بات یہ ہے بات یہ نکل گئی منہ سے نیت کچھ اور تھی مفتی بھی پوچھتے ہیں کسی کوئی طلاق والا مسئلہ یہ آ جائے نا تو وہ جو نمازوں میں جن کے لوگ یہ پڑھتے ہیں وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں تو نے جب یہ جملہ بولنا تھا بتا تیری نیت کیا تھی کیا تیری نیت طلاق دینے کی تھی یا ویسے ڈرانے کی تھی اور اگر وہ کہہ دے ویسے ڈرانے کی تھی بس پھر طلاق نہیں ہوئی پھر ٹھیک ہے مسئلہ یہ پوچھتے ہیں باقاعدہ اور یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زبان پہ آ جائے وہ نیت نہیں ہوتی نیت وہ ہے جو دل کے اندر ہو اور بھائیو جب آپ پروگرام کے ساتھ دکان سے گھر سے نماز کے لیے آتے ہیں تو آپ کے دل میں نہیں ہوتا میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی زور کی نماز پڑھنے آ رہا اور اس کے دل میں یہ پڑھنے جا رہا ہوں جی کیا خیال ہے؟ تو پھر یہی نیت ہے, بس اسی کا نام نیت ہے. یاد رہے یہ زبان سے ادا کرنے کل مات پھر آپ سوچیں تو صحیح کہ اگر دیکھو نا نیت کا اتنا اہم مسئلہ ہے لوگ پیش بھی کر دیتے ہیں ان ملام آل ون نیت واقعی نیتوں پر عملوں کا دار و مدار ہے لیکن اس کو نیت بنا کے لوگ اتنا اہم معاملہ آپ ذرا سوچے تو صحیح بھی اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم و رحمت اللہ تک ساری نماز عربی میں اور نیت پنجابی میں آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائیوں اس لیے یہ بناوٹی کام ہے یہ بدعت ہے اب آپ نماز پڑھتے ہی بدعت کر لیتے ہیں بتائیے نماز کیسے قبول ہو جائے رسول اللہ صلی وسلم فرماتے ہیں بدعتی آدمی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گونڈے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں زمان سے یہ ادا کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے بنا تو آپ نے نماز شروع کرتے ہوئے کر لی نماز کیسے قبول ہو جائے اس لیے یہ سوال اس لیے پیدا یہ جو ہے نا فرق کیسے فرق خود بخود ہوتا ہے جو سنتیں پڑھنے لگتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں سنتیں یا نفل یا فرض کیا پڑھنے لگاؤں بھی پڑھنے لگاؤں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دل میں تو بس اسی کا نام لیت ہے مکان گروی لینا یا دینا یہ کیسا ہے ہمارے یہاں بھائی یہ واقعی بہت صورت بنتی ہے دھیان رکھے کہ گروی کوئی بھی چیز ہو گروی کوئی بھی چیز ہو ایک ضمانت ہوتی ہے مثلاً مجھے کسی سے ضرورت پڑ گئی ہے کچھ رقم کی کچھ روپوں کی پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ میں اس کہتا ہوں بھائی اللہ کے لیے مجھے دو قرض دو میں تمہیں ادا کر دوں گا میرا ضمانتی کوئی نہیں ہے گواہ کوئی نہیں ہے تو کہتے ہیں میں جو کیسے اعتبار آئے میں کہتا ہوں لو یار یہ میرا مکان ہے فلاں یہ دکان ہے یا فلاں چیز ہے اتنی رقم کی ہے یہ اس کے کاغذ رکھ لو یہ تم اس کو سنبھال لو اگر میں اس مدت میں پیسے دے دوں تو ٹھیک ہے میری چیز واپس آ جائے گی ورنہ اس چیز کو بیچنا اپنی رقم پوری کر لینا بقایا مجھے دے دینا یہ ایک بطور ضمانت ہوتا ہے جو آدمی چیز گروی میں رکھ لے اپنے پیسے دے کر وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا سود ہو جائے گا مطلب مکان لیا ہے میں نے میں نے ایک لاکھ روپیہ دے دیا کسی کو اس کا مکان یا دکان میں نے لے لی اب وہ دکان بطور ضمانت کے میرے پاس ہے اس سے میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس میں رہائش نہیں کر سکتا اس کا کرایہ میں وصول نہیں کر سکتا یہ سارا سلسلہ نفع نقصان اس مالک کا ہوگا جس کا وہ مکان ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے دو چیزیں فرمایا سواری والا جانور ہے وہ گروی میں میرے پاس آ اب چونکہ میں نے اس کو چارہ ڈالنا ہے اس چارے کے عفظ میں جو میں اس کو چارہ ڈال رہا ہوں اس کے عفظ میں میں اس پر سواری ضرور کر سکتا ہوں اتنی اجازت ہے اور اگر کوئی دودھ والا جانور ہے بکری ہے بینس ہے وہ میرے پاس آ گئی چونکہ میں نے اس کو چارہ ڈالنا ہے اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی گروی رکھی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بینک میں پیسے سیکس کرانا یہ میرے بھائیوں بینکوں کا جتنا سلسلہ ہے سارا سود پر مبنی لہذا بینکوں سے کسی قسم کا بھی معاملہ کرنا یہ ان کے ساتھ تعاون ہے اور یہ ناجائز ہے ناجائز ہے آرام ہے ہاں ماں بابر مجبوری کرنٹ اکاؤنٹ کی اجازت دے دیتے ہیں پر اس میں بھی احتیاط کا پہلو ہی پہلے نمبر پر ہونا چاہیے کہ احتیاط کے بالکل بینکوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو کہ ان کا سارا معاملہ سود پر مبنی ہے سود کے معاملے میں لینے والا دینے والا اشارہ کرنے والا لکھنے والا گواہی دینے والا چوکی دارہ کرنے والا سب کے ساتھ فرمایہ گناہ میں برابر ہے قبر کی حالت بالکل زمین کے برابر ہو جائے تو قبر پر مٹی کی لبائی کروانا جائز ہے میرے بھائیوں ایک دفعہ دفنا دیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دفناتے دفناتے یا شام تک قبر کی مٹی گر گئی مردہ نظر آنے لگ جاتا ہے اس صورت میں تو اس کو دوبارہ سے سیٹ کر دینا درست ہے اس کے بعد پھر جو ہوتا رہے وہ اللہ کے سپرد ہے لپائی وپائی یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے بچے کی پیدائش کے بعد عام رواج ہے کہ عورتیں شلہ چالیس دن گزارتی ہیں وہ میں نے غالباً جمعے کے اندر یہ بات آئی گئی ہے خطبے میں کہ یہ جو ساری تباہم پرستی ہے بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد عورت نے نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنا نماز نہیں پڑھنی روزہ نے نماز ویسے معاف ہے روزے اگر ہیں وہ کسی کو رکھوا دے یا بعد میں جب سہولت ہو تو وہ اس کی قضائی دے لے بس یہ اس کے علاوہ گھر کے کام کاج سلسلے سارے یا ان دنوں کے اندر جب تک یہ نفاست کا خون آ رہا ہے پیدائش کے بعد اس وقت تک میاں بیوی بی آپس میں اس دواجی معاملہ وظیفہ ادا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کھانا پکانا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا اور نہانا دھونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے سب کچھ ہو سکتا ہے کہیں جانا پڑ جائے جا سکتی ہے کوئی یہاں آئے آ سکتے ہیں یہ سب تباہم پرستیاں ہیں کہ یہ کہاں کہیں نہ جائے یہ نہ کرے یہ وہ نہ کرے صرف یہ کہ نماز نہیں پڑھنی اور روزہ نہیں رکھنا یہ اس وقت تک ہے جب تک پیدائش کا خون آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ حد چالیس دن کی ہے کم سے کم پندرہ دن بھی ہو سکتے ہیں پچیس جب عورت دیکھے کہ میں پاک ہو گئی ہوں اس کے بعد وہ نہائے وضو کرے نمازیں پڑھے اور اگر روزے ہیں تو روزے بھی رکھے اور پھر وظیفہ سودیت کا سلسلہ بھی یہ ساتھ ہو جائے گا غسل کا مصروف طریقہ بھئی پہلے استنجا کرنا ہے جہاں جہاں شک ہو گندگی لگی ہو اس کو دھونا ہے اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھو کے وضو کر لینا ہے پورا وضو جیسے بنایا جاتا ہے وزو بنانے کے بعد ہاتھ گیلے کر کے سر کے بالوں کے اندر جڑوں میں اچھی طرح سے اس کو ملنا ہے اور اس کے بعد چلو پانی لے کر سر میں بہا کے پھر جیسے عام نہایا جاتا ہے اس طرح سے نہا لینا ہے یہی وضو کیا ہوا کافی ہوگا دوسرا نیا باغ میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جس باث میں پانی وہی پہ کھڑا رہتا ہے اس میں یہ ہدایت ہے کہ وہاں سے باہر آ کر پاؤ جو وہ دوسری جگہ پہ دھو لیکن جہاں یہ سسٹم ہمارا صفائی کا ہے کہ پانی ساتھ ہی ساتھ بہہ جاتا ہے وہاں وضو میں ساتھ ہی پاؤ بھی دھو تو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے